فکر آقمت پہلے ہوگی اور اولاد کی بھی فکر آفرت پہلے ہوگی فکر دنیا جو ہے وہ اس کے بعد ہو جائے گی سانوی درجے میں جائے گی تو ایک تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ مثبت و منفی کا معاملہ انہی صورتوں میں یا یو الدین عامو ان نمی نظب اولادم ادوب اللہ کم فیصلہ ہو اور وہاں یادینامو کو بچاؤ دوسرے یہ کہ اس کا حاصل کیا ہے ہمارے تعلقات دنیاوی علائق دنیاوی رشتہ و پیوند دنیاوی میں اصل محور اللہ کی ذات بن جائے جو اللہ سے پیار کرے تم اس سے پیار کرو جو اللہ سے محبت کرے تم اس سے محبت کرو جو اللہ کا باغی ہو چاہے بیٹا ہو چاہے باپ ہو اس کی کوئی محبت کا شائبہ بھی تمہارے دل میں نہ رہے یہ نہیں تو پھر ایمان نہیں ہے یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں ایمان کے دعوے اور ایمان کے جو بھی اپنا ادعا ہو سب دھوکہ ہے فرے اسی لیے حدیث میں فرمایا من احب اللہ ہے ابغز لطا لاہ و منال فقد فقط استقبل علی جس نے کسی سے محبت کی تو صرف اللہ کے لیے کی کسی سے دشمنی اور بوس یا عداوت رکھی تو صرف اللہ کے لیے کسی کو کچھ دیا تو صرف اللہ کے لیے دیا کسی سے کچھ روکا تو صرف اللہ کے لیے روکا پیٹ میں بھی کچھ ڈالا ہے تو اس لیے کہ اللہ نے اس کا یہ حق مین کیا ہے بیوی بی کے منہ میں لکما ڈالا ہے تو یہ سمجھ کر کے اللہ نے اس کا حق مقرر کیا ہے ہمارے تمام اعمال کا محرک اللہ بن جائے تمام محبتوں کے لیے کسوٹی اللہ کی ذات بن جائے اسی کا پھر منفی پہلو کیا ہے جو سورہ مجادنا کے آخر میں آیا لا تجد بالله من حاد اللہ کاخر تو ہرگز نہیں پاؤ گے انہیں جن کے دل میں اللہ پر اور یو میں آخر پر ایمان ہو کہ وہ محبت کریں ان سے جو دشمن ہو اللہ کے اس کے رسول کے خا وہ ان کے باپ ہو ان کے بیٹے ہو خا ان کے بھائی ہو خا ان کے یہ ہے ایمان. اب آئیے آگے آیت نمبر سولہ انما اموالکم اموال حکم اولاد یقیناً <فِتنہ> تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں ایک فتنہ ہے فتنہ کسی کہتے کسوٹی کہ کو یہ مینٹل ایٹیوڈ ہے سو ہے جو کچھ ملا ہے فتنا ہے مال دیا ہے فتنہ ہے تمہیں پرکھا کیا رہا ہے یہ مختلف پرچے ہیں جو تمہیں دے دیے گئے لکھو ان پر صحت دی گئی ہے جانچا جا رہا ہے کیا کرتے ہو اس صحت سے قوت دی ہے امتحان ہو رہا ہے اس قوت کو کہاں بروئے کار لاتے ہو ذہانت دی ہے جانچے جا رہے ہو کہاں صرف کرتے ہو مال دیا ہے تمہارا امتحان ہے ہر لہذا کہاں لگا رہے ہو مال اولاد دی ہے تمہارے انت... تمہارے دین کا تمہارے ایمان کا امتحان اسی میں ہے یہ نوٹ کر لیجیے بڑی سخت بات کہہ رہا ہوں کسی شخص کی اندرونی شخصیت دیکھنی ہو کہ کیا ہے تو اس کی اولاد کو دیکھیے جو اس کی اصل ویلیوز ہیں وہ اولاد میں ریفلیکٹ ہوتی کس اعتبار سے یہ تو ہو سکتا ہے اولاد نبیوں کی بھی گمراہ ہوئی ہے کوئی بات نہیں حضرت نو علیہ السلام کا بھی ایک بیٹا کافر تھا نہیں اس کی جنوجوہت کیا ہے وہ اولاد کو کیا بنانے کی فکر کر رہا ہے وہ صحیح ریفلیکشن ہوگی کہ اس کی اپنی ویلو کیا ہے خود کوئی امامے اور جبے ہیں اور کوئی مذہبی مسنت کے اوپر بیٹھے ہوئے وہ خود مذہبی جو ہے جاگیریں بنی ہوئی ہیں لیکن وہ اپنی اولاد کو کدھر لے کے جا رہے ہیں اس سے پتہ چلے گا کہ ان کے دل میں اصل میں قدر کس سے کی ہے تو انما اموالکم اموال حکم و اولاد حکم جان لو تمہارے اموال تمہارے اولاد فتنہ یہ کسوٹیاں ہیں جن پر تم پرکھے جا رہے ہو جیسے کہ کسوٹی کے اوپر رگڑ کر دیکھتے ہیں کہ یہ سونا جو ہے خالص ہے کہ یہ اس میں کوئی کھوٹ ہے ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہر شہ مال اور اولاد اچھا اب یہاں پہ نوٹ کیجئے اولاد کو دونوں جگہ پر جمع کر دیا کس قدر اس میں ربط ہے لوجک ہے منطق ہے انما یا یو ندی نامن ان نمن ازواد اولاد ایک آبو اولاد وہاں بھی آ گئی ان نما اموالوں فتنہ اولاد کم پھر یہاں آ گئی کیوں اس لیے کہ مال سے بھی انسان کو توقع ہوتی ہے مستقبل کی مال ہے تو آڑے وقت میں کام آئے گا کوئی مشکل وقت آئے تو اس میں میری ضرورت پوری ہو جائے گی مجھے بڑھاپے میں اگر میرے پاس کچھ پیسے ہوں گے تو اولاد بھی کوئی قدر کرے گی خدمت کرے گی توقع ہوتی ہے اور اولاد سے بھی توقع ہوتی ہے یہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے میری ضعیفی کی لاٹھی بنیں گے میرا آسائ ضعیفی بنیں گے توقع ہوتی ہے اکثر ہو بیشتر لوگ اپنے آپ کو انویسٹ کرتے ہیں اولاد پر دے ہوپ ریٹرن امید ہوتی ہے اس کا بدل ملے گا اس لیے یہاں جمع کر دیا دونوں کو پھر مال کے ساتھ بھی اولاد اور وہاں آزما چکوں اولادوں کو دوسری بات یہ نوٹ کیجئے وہاں من ہے تبعیزیہ یہاں من نہیں ہے فتنہ ہونا تو ہر حال میں ہے اولاد کا اور مال کا ہر حال میں فتنہ ہے ہر وقت آزمایا جا رہا ہے انسان کو ان دونوں کے ذریعے سے ہاں ازواج اور اولاد میں سے سب کے سب جو ہے دشمن نہیں ہوتے لیکن چونکہ کچھ دشمن ہوتے ہیں لہذا تم اپنے آپ کو محفوظ رکھو یہ من تبریزیہ ہے وہاں سب دشمن نہیں ہے ظاہر بات ہے کہ نیک بیوی اللہ نے دی ہو تو, تو حضور نے فرمایا ہے کہ دنیا کی بہترین مسا جو ہے المرات السالحا اس دنیا میں جو سب سے بڑی نعمت انسان کو دولت مل سکتی ہے وہ نیک بیوی ہے وہ دشمن تو نہیں ہے وہ تو معاون ہے مددگار ہے ساتھی ہے جانسار ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنی بڑی معاونہ بنی ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم لہذا وہاں من ہے اگر اللہ تعالی نے اچھی اولاد دی ہے وہ دشمن نہیں ہے وہ معاون ہے دست و بازو بنے گی تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی البتہ جیسے کہ آپ کہتے سب سانپ زہریلے نہیں ہوتے لیکن کیا پتہ یہ سانپ دلی ہو بچو ہر سانپ سے اس لیے سب بیویاں دشمن نہیں سب اولاد دشمن نہیں لیکن دشمن ہونے کا اندشہ موجود ہے بی آف دی گارڈ کیپ الرٹ وہ اپنی جگہ پر ہے کہیں بھی غفلت ہوگی کسی نہ کسی پہلو سے داو لگ جائے گا بیوی اور اولاد بھی شعوری طور پر داو نہ لگائے اے شعوری طور پر ہو جائے گا محبت ہوئی کا تو سارا جھگڑا ہے انکانا با حکم ابنا حکم بحوانکم کم واشیرت حکم بامبان طرف تو موہا و تجارت التر شون کسادا و مساطل اللہ و رسول و جہاد انفی سبھی لترب بسو حت یاتی اللہ و سارا تو سارا ساری کشاکش تو محبتوں ہی کی ہے ایک یہ محبتیں جو ہمیں کھینچ رہی ہیں پانچ محبتیں رشتوں کی تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہاری بیویاں تمہارے رشتے دار تین محبت مال کی تمہارا وہ مال جو تم نے جمع کیا ہے بڑی محنت اور مشقت سے تمہاری وہ بلڈنگیں جو تم نے کھڑی کی ہیں وہ جو بڑی محبوب ہیں جائیدادیں اور حویلیاں جو بنائی ہیں اور تمہارے وہ کاروبار اور پروفیشنل کیریئرز جو تم نے بڑی محنت کے ساتھ اسٹیبلش کیے ہیں اگر یہ آٹھ چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے فتحبسوت تو جاؤ دفاع ہو جاؤ جاؤ وہاں بیٹھ کر انتظار کرو فتر اب بس ہو. جاؤ حقتا اللہ ہوبے یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے و اللہ اللہ یا دل اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا ان نمام وا لکم وا اب اس میں ذرا نوٹ کیجئے فتنے کے بارے میں بیٹھ کر چکا ہوں کہ فتنے کی نسبتیں بھی وہی ہوں جیسے ہر عمل کے دو کمپونیٹس ہیں شکر کے دو, دو پہلو ہیں شکر اللہ کا ہے حقیقت لیکن انسانوں میں سے جو بھی آپ کے ساتھ خیر کرے ان کا بھی شکر کرنا ہوگا ملم یشکر لا یشکر اللہ اسی طریقے سے جو عمل بھی آپ کر رہے ہیں آپ بھی اس میں شامل ہیں کاسب اعمال آپ ہے خاط اعمال اللہ ہے ہوگا تبھی جب کہ اللہ کا عزم ہوگا کسی نے آپ کے ساتھ بلائی کی برائی کی اس نے جو بھلائی برائی اپنے لیے کمانی تھی کمالی تم پر جو کچھ آیا وہ اللہ کی طرف سے آیا ماں صاحب امسیبت اللہ بزملہ اس طرف کہیں کسی دشمن کے ذریعے سے آ رہا ہے کہیں ابو جہل کے ذریعے سے آ رہا ہے کہیں کہیں منافقوں کے ذریعے سے آ رہا ہے کہیں اپنے دوستوں کی طرف سے آ رہا ہے ہوتا ہے اپنوں کی طرف سے آتا ہے اپنے چچا کی طرف سے ابو الحب کی طرف سے آ رہا ہے کتنا بڑا آپ ذرا اندازہ کیجئے قبائلی زندگی کا تصور کیجئے دو بیٹیوں کو بے وقت طلاق ہو جانا کیا سدما ہوا ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آ کر وہ بدزبانی کر کے گیا ہے جس پر کہ بدوا دیے اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط کر دے چنانچہ وہ رتبا یا اتبا یہ دو بیٹے تھے جن سے رشتہ تھا ابھی نکاح نہیں ہوا تھا رخصتی نہیں ہوئی تھی لیکن رشتہ ہی اس میں تو اصل میں شہ رشتہ ہی ہوتی نکاح بھی تو رشتہ ہی ہے نا قول و قرار ہو گیا اصل میں تو پھر رخصتی ہے جو شادی کہیں گے آپ تو وہ ہو چکا تھا طلاق تھی دونوں تو پھر اسے شیر نے پھاڑا ہے جبکہ وہ ایک قافلے میں واپس آ رہا تھا شام سے تاجر تو تھا تو فر اللہ حضور کی بتاتی تو اپنوں کی طرف سے آتا لیکن آپ سمجھ لیں بن جانب اللہ آ رہا ہے یہ فتنہ اللہ کی طرف سے مجھے آزمانے والا وہ ہے اس میں کہاں یہ دم تھا کیا ہے بڑا پیارا شیر ہے چرخ میں کب یہ سلیقہ ہے ستم ستم ستم, ستم کا چرخ کو کب یہ سلیقہ ہے ستم میں کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں آسمان میرا کیا بگاڑ سکتا ہے فلاں میرا کیا بگاڑ سکتا ہے فلا میرا کیا امتحان لے سکتا ہے میرا امتحان لینے والا تو وہ بیٹھا ہوا ہے اللہ ہے وہ ہے ممتحن اس اعتبار سے نوٹ کر لیجئے کہ فتنہ اس کی بھی دو نسبتیں بلکہ فتنے میں ایک تیسری نسبت ہے یہ سورہ حدید میں آئے گی ولا کم فتن تم تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا ہے. وہ کیا ہے تمہارے یہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے ان کی محبت کو تم نے حد اعتدال سے تجاوز کرنے دیا ہے اپنے دل میں تو اپنے آپ کو فتنے میں ڈال دیا سب سے زیادہ یہی تکرار کے ساتھ آیا چنانچہ سورہ منافقون جو ہے اس سورہ تغابن سے متصل قبل کئی مرتبہ تذکرہ ہو چکا ہے اور اس کے دوسروں کو کی آیت یہی ہے ان دما اموال اولاد کو فکر یادینام لاۃ الحکم اموال ولا اولاد کم انکل خاصر پہلے ایمان غافل نہ کرنے پائے تمہیں تمہارے اموال اور تمہارے اولاد اللہ کی یاد سے اور جو یہ کرے گا پھر وہ خسارے میں رہے گا یہی اموال و اولاد ہیں. ان نمام وا رکم وا لکم کتنا و اللہ یہ جو آخری ٹکڑا ہے ولہ ان دہو اجن الراضیم ایک, ایک حرف پر جیت چاہتا ہے زیر لفظ زیر ہر ہر لفظ غالب چیدام میں خانہ ہے یہاں بھی ولہ ان دہو اجن العظیم حسر ہے جان لو کہ اللہ ہی کے پاس ہے اجر بڑا تمہاری توقعات اولاد سے نہ ہو دنیا سے کسی سے کوئی توقع نہ رکھو اقبال کا بڑا پیارا مصرا ہے اس کی امیدیں قلیل اس کے مقاصد جلیل امیدیں جتنی کم ہوگی اس دنیا میں امیدیں اتنا ہی انسان مطمئن رہے گا اسی کو ہندوستان کے ہندوؤں کے فلسفے میں ڈیٹیچمنٹ کام کرو محنت کرو جد و کرو اسے کہتے کرما یوگا ان کے ہاں سلوک کے تین راستے ہیں بڑے بڑے ایک ہے جنان یوگا کہ انسان علم کے راستے سے مارفت کے راستے سے نوسس کے راستے سے اس میں بھی جی ہے اگر تو بولتا نہیں ہے گنوسس نہیں نوسس مارفت کے راستے سے اللہ کے قریب جائے آدمی ایک ہے بھکتی مارگ یا بھکتی یوگا کہ عبادت عبادت اور تصویر اور یہ نیکی اور پارسائی اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے ایک, ایک کرما یوگا یا کرم مارگ ایک سلوک یہ بھی ہے ایکشن محنت بھاگ دوڑ لیکن یہ ایکشن کوئی شخص ہے کماتا ہے بہت کما سکتا ہے کاروبار کر سکتا ہے لیکن اس کمائی کو اب لگائے اللہ کے لیے تو یہ, یہی کمائی جو ہے یہی اس کے لیے سلوک بن جائے گی اگر اس دولت کو اپنی ایش کے لیے اپنی آسائشوں کے لیے اور اپنے فخر کا کے لیے بنیاد بنا لیا تو یہ لے ڈوبے گی یہی محنت اور یہی محنت جو آپ نے اس میں بھاگ دوڑ کی ہے یہی تباہی کا دریا بن جائے گی لیکن حضرت عثمان کا کاسا کردار اختیار کیجیے عبد الرحمان ابن عوف کا کیسا کردار اختیار کیجئے مال کمائیے کاروبار کیجئے لیکن پورا کا پورا اللہ کار دی بعض لوگوں کے اندر یہ ہے وہ نو بکتی کا مزاج ہے سنما رہے قلندر سدر بمن نمائی کہ دراز و دور دیدم رہو رسم پارسائی ہے اللہ مجھے یہ رسم پارسائی تو بڑی دور کی لگتی ہے مجھے تو کوئی ایسا راستہ کلندری ای کا راستہ میرے لیے کھول دے تو کئی راستے ہیں کوئی ایک راستہ نہیں ہے اللہ کے تقرب کا علم اور معرفت کے ذریعے سے بھکتی اور نیکی اور عبادت اور زہد اس کے راستے سے اور نمبر تین ایکشن کرم کرم, کرم مارگ لیکن اس میں ڈیٹیچمنٹ اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لو بالکل اگر اپنے نفس کی کوئی اس کے اندر جو ہے آمیزش ہو گئی تو گئے ختم تو یہ ہے انما نمام وا رکم میں اس کر رہا تھا طول عمل امیدوں کا دنیا میں کم کر دینا توقعات غیر اللہ سے منقطع کر دینا اور اس سے کس قدر سادہ ہو جاتا معاملہ جب تو ہی اٹھ گئی غالب کیا کسی کا گلہ کرے کوئی مت رکھیے تمقو مت امیدیں بادی اللہ کے سوا کسی سے اللہ ہوں <عَزِيمٌ> یعنی محنت کرنی ہے اللہ کے لیے کرو بھرپور بدلہ تمہیں ملے گا وہ تمہاری قیمت دے سکتا ہے انسان جیسی شے وہ اپنے آپ کو بیچ رہا ہے وہ حدیث ہدیستر یاد کر لیجئے کل نَفْسٍ يَغْدُو فبایون نفسح ہر شخص جو صبح ہوتی ہے انسان کی شام تک وہ اپنے آپ کو بیچ رہا ہے بیچ رہا ہے اپنی صلاحیت اپنا وقت اپنی قوت اپنی ذہانت اپنی فطانت بیچ رہا ہے لیکن کسی نے گٹیا چیز پر بیچ لی کسی نے بڑی قیمت حاصل کر لی اونچی قیمت حاصل کر لی دیکھو تمہاری تمہاری سب سے بڑی بولی کون لگا سکتا ہے اللہ بھی تو خریدار ہے نا اس سے بڑی قیمت کو دے سکتا ہے تم نے اپنے آپ کو بیچ دیا کسی حقیر سے معاوضے کے بس یہ تمہارا چوائس ہے تم کیوں نہیں اللہ کی بولی جو ہے اللہ کے ہاتھ بیچو اپنے آپ کو ان اللہ من و یقاتلون فی یوقات اللہ فیقتلون و یقتلون وہ بھی تو بولی لگا رہا ہے فرق صرف یہ ہے کہ اس کی بولی ادھار ہے فخ صرف یہ ادھار کا ہے ڈیفرنٹ پیمنٹ ہے آخرت میں ملے گی یا نہیں یہاں تو دے دو سب کچھ لگا دو کھپا دو اپنے آپ کو سرف کر دو خرچ کر دو اور قیمت ملے گی وہاں الجنہ یہ امتحان ہے یقین کا ایمان کا اگر ایمان ہے اللہ پر اور آخرت پر اور اس کے وعدے کی سچائی پر تو وہ سب ادھار کے اوپر بھی آدمی جو ہے بڑی قیمت مل رہی ہے ادھار پہ کیوں نہ کرے گا لیکن ہمیں نقد چاہیے ہمیں تو یہاں کی لذتیں چاہیے ہمیں یہاں کی آسائش چاہیے ہمیں یہاں کی سہولتیں چاہیے ہمیں یہاں کی آئش چاہیے یہاں کی شہرت چاہیے یہاں کی وجاہت چاہیے یہاں کا اقتدار و اختیار چاہیے ہم اپنے آپ کو بیچتے ہیں دنیا کی ان عارضی اور فانی چیزوں کے لیے اگر ایمان ہو اللہ پر اور یقین ہو آخرت پر تو انسان اپنے آپ کو بیچے گا آخرت ان نمت دنیا خلک اتل کم وان پھر صحیح عمل ہو جائے گا اس حدیث پر یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی تم آخرت کے لیے بنائے گئے اسی لیے فرمایا المال والبنون بنو الحیات تل والباقیات دنیا ول باقیات سوالحات و خیرون ان کا و خیرون یہ لفظ عمل طول عمل امیدوں کا امید مت رکھو جو کر دے بھلا امید اللہ سے رکھو بیچو اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھ قیمت اس سے مانگو و عظیم تمہاری پوری پوری قیمت کوئی اور دے سکتا ہی نہیں بہت بڑی شے ہو تم خلق تو اس انسان کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے ولاقت کر نہ بنی آدم و ہم اللہ ہوں پھر ہم نے انسان کو عزت بخشی ہے بحر و بر میں اسے اٹھایا ہے ہم لے کر پھر رہے ہیں اسے بحر و بر کے اندر مگر زکت نہ ہوں خلیفت اللہ بنایا ہے اسے مسجود ملائک بنایا ہے اور وہ اپنے آپ کو کن حقیر قیمتوں کے عوض فروخت کر رہا ہے ان تمام وا لکم واؤلہ فتنا ولہ ان عظیم یہاں مجھے اگرچہ میں چاہتا تھا کہ مجھے حوالہ مل جائے جب کبھی پڑھی تھی طالباً میٹرک کے زمانے میں پڑھی تھی ہسٹری آف انگلینڈ تو اس میں یہ جو ٹیوڈر خاندان ہے اس کے کسی بادشاہ کا کوئی وزیر اعظم تھا اس کا کوئی فورس بھی مشہور ہے اس نے جائز ناجائز غلط صحیح طریقے سے بادشاہ کی خدمت کی خزانہ بھر دیا اس کے بارے میں آتا ہے یہ ہے کہ کسی امیر کو دیکھتا تھا جو خوب خرچ کر رہا تمہارے پاس تو خوب مارے معلوم ہوتا ہے لاؤ بادشاہ کے لیے کسی کو دیکھا کہ بہت ہی وہ یعنی کچھ خرچ نہیں کر رہا ظاہری ٹھاڑ پر تم معلوم ہوتا ہے تم نے مال بہت جمع کیا ہوا ہے تم بخیل ہوگا بہت کچھ نکالو ہر طرح سے اس نے یعنی اس کے کانٹے سے بچ کر کوئی نہیں جا سکتا تھا خزانہ بھر دیا لیکن آخری عمر میں بڑھاپے میں بادشاہ صاحب ناراض ہو گئے جیل میں ڈال دیا تو بڑے حسرت ناک الفاظ آتے ہیں یہ ہسٹری آف انگلینڈ میں ہیڈ آئی سرو گاڈ ایز آئی سرو دی کنگ اگر میں نے کہیں اللہ کی خدمت کی ہوتی جیسے کہ بادشاہ کی خدمت کی تھی یہ الفاظ تو مجھے ڈیفینیٹلی یاد ہیں لیکن آگے کے الفاظ جو ہے اس میں مجھے کچھ اشتبا ہے تو وہ پھر مجھے اپنے میرے اس بڑھاپے میں اس طرح زلیل نہ کرتا تو یہ حسرت بعد میں ہو اب سمجھو نیک ہے مائل دی سن شائن اگر کچھ قوتیں ہیں کچھ توانائی ابھی باقی ہے کچھ جان ہے اگر یکترا قطرہ اگر داری اگر مشتے پرے داری بیا بامن تھو دم طریقے شاہ بازی را آؤ نا یہاں پر لگاؤ اپنے آپ کو ان نمام واہ لکم وا لا دکم فتنا مال اولاد یہ کسوٹی ہے ہوشیار رہو امتحان لیا جا رہا ہے یہ مضمون میں نے جیسا کیسے کیا تھا اگر وقت ختم ہو رہا ہے بڑی تیزی سے یہ ہے کہ جو کلائمیکس کو پہنچا ہے سورہ حجر کے آیت نمبر پندرہ اور سولہ میں ایک سکوے کے انداز میں اللہ فرما رہے ہیں انسان کی غلط سوچ کا حوالہ دیتے ہوئے فمل انسان و اظام اب تلاح و رب حوف اکرم اس انسان کا عجیب حال ہے اللہ اگر اسے نعمتیں دیتا ہے دنیا بھی عزت دے دیتا ہے وہ کہتا مجھے رب نے مجھے میرے رب نے بڑی عزت دے دی محمد مبتلاف قدر یقوئی اور ربی آہان اور جب اللہ تعالی ذرا اس کا امتحان لیتا اس شکل میں کہ اس کا رسک جو ہے وہ ناپ تول کر دینے لگتا ہے تو وہ کہتا میرے رب نے مجھے زلیل و رسوا کر دی کل لا ہر نہیں اس میں کیا موالتا مصبر ہے گمراہی کون سی ہے اگر کشادگی ہے اس کو بھی فتنا سمجھو یہ بھی ابتدا ہے یہ بھی آزمائش ہے یہ عزت نہیں ہے اور اگر تنگی ہے اسے بھی فتنا سمجھو یہ بھی آزمائش ہے یہ